جی یہ ہمارے ظفر اقبال صاحب یہاں موجود ہیں یہ موضوع سے ہٹ کر کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی بات جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو ویسے یہ ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ جلسہ عام نہیں جہاں آپ ڈیڑھ گھنٹہ تک بولتے ہیں یا تین منٹ کے بعد مسئلہ خراب ہو جائے گا ذرا یہ ذرا موضوع سے الگ بات ہے لیکن جو کہ بات کی اہمیت ایسی ہے ظفر اقبال نام ہے میرا قریب مڈل اسکول میں ٹیچر ہوں ایک مسجد بھی الحمدللہ للہ جس مسجد کی امامت کرنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میرے پیچھے وہاں بھی نماز پڑتی ہو جاتی جب مسجد بنا رہے تھے تو میرا ایک بھائی تھا چھوٹا کہا کہ یہ پانچ ہزار روپیہ میرے سے لے لو مجھے پتا تھا کہ اس نے پچاس ہزار روپئے کا فراڈ کیا لے لو میں نے کہا کہ پہلے والی زمین سے میں نے وہ بندم اٹھائی ہے اور وہاں سے میں لایا ہوں میں نے کہا نہیں لوں گا وہ ہمیں کو لے کر آ گیا اب خلافت کیا ہے کہ اس سے پیسے نہ لیتا جمہوریت کیا ہے امی آ گئی بڑی باجی آ گئی اب یہ قدم اٹھا رہے تم کیوں نہیں لیتے اب خلافت ہے یاد رکھ رہا اگر میں نہ لیتا تو میں ایک نمبر پر تھا تھوڑی سی آپ لچک لینی پڑی جب میں نے پیسے لے لیے نے مجھے گھیر لیا بھائی، بھائی، کی گئی وہ تو حرام تھی تھی اتنے حلال میں. میں کہ یار پریشان ہوں آپ باہر لکڑی نہ چلا بھائیو دوستو دوستوں بزرگوں ایک نمبر مسئلہ خلافت ہی ہے مگر جو بھائی جمہوریت کا نام لیتے ہیں اللہ نہیں کفر نہ کہو بہترین طریقے سے آپ ان کو وہ سمجھائیں برا نرمی کریں میں نے جو آپ سے بات کرنی تھی جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے باتیں میرے ذہن میں بڑی آئی ہیں آپ کی گوشت وہ سن کر میرا جی کرتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ آپ سے میں بات سب کی باتیں میں نے سنی اور اتنی اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کرتے رہیں لیکن میرے بھائی آج کی جو میں نے اب میرے پانچ دن شروع ہوئے مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا لڑائی پڑھ جائے میرے بھائی میرے دوست میں نے آپ سے یہ بات کری کہ جہاں ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں ایک ہزار آدمی جو ہم پر حکومت کر رہا ہے ان پر یہ توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ ملک کی فلاح فلاح و پروگرام کیا کوئی آدمی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائے اس نے درداری تک حق پہنچانے کا کوئی استعمال کیا برا تو اس کو میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہتے رہے نواز شریف تک اچھی کیا ان کے بارے ہم میوس ہیں قرآن کا میوسی گنا ہے نواز شریف پاک شباز شریف پاک جتنے یہ وزیر ہیں یہ امن کبھی ہم نے کوئی پرانی کو بنائی ہے الحمدللہ کیا ہے لوگوں نے اللہ ان کو جواب دے بڑے بڑے کام ہوں جنہیں مکے میں بیٹھ کر شریف کے ہاتھ میں اللہ ان کو جب کر سب کر اللہ ان کو جب دے اللہ ان کو جواب دے اصل بات میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آبادی کی کثرت اور وسائل کی کمی دن ب دن ہم سے ہمارا دین بھی چھین بہت کم لوگ ہیں جو سوکھی روٹی کھا کر بھی ایمان پر قائم ہے ورنہ ہمام جیسے جو ہے نا یہ آبادی کی کثرت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے دن بدن دین سے بھی دور ہو رہے ہیں جرائم آ رہے ہیں معاشرے اتنے اتنے میں آدمی سو نہیں سکتا تو میری یہاں پر جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے میرا ماٹو میرا مقصد میری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان حکمرانوں کے پاس اچھی اچھی تجاویز لے کر جانی چاہیے دین بھی بچانا چاہیے اور عوام کی فلاح و کبوت کے اچھے کاموں کے لیے بھی ان کو کہنا چاہیے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ درخت لگانا صدقہ ہے جاری ہے کہنے والوں نے آج سے پندرہ سال پہلے دیا اگر اس ایک سنت پر ہم عمل کر لیں تو اللہ کے حکم سے ہماری جو غربت اور کے ختم ہوں ہمارے ملک میں دار درخت لگانے کے اتنی گنجائش موجود ہے کہ انسان تو انسان اگر جانور بھی کھائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتے میری آپ سے اپیل ہے میں آپ کا برفردار ہوں چھوٹا بھائی ہوں میرے سے آپ کسی تعداد میں سینئر ہیں مجھے تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ مجھے بعد میں ٹائم کو دیا گیا میں جیسے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے لیکن اللہ واسطے آپ سے یہ اپیل ہے کہ جہاں ہم یہ جمہوریت کی یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائیں اور ان کو مجبور کریں کہ بسائل سے بھرپور ملک ہے آپ ادھر سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ووٹراؤن حملے کرتے ہیں جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اپنے وسائل سے استفادہ کریں گے ان شاء تعالی ہمارے جو پچاس ساٹھ مثال جو ہے وہ ان شاء اللہ کیا تھا ضلع ان شاء اللہ یہ سب مسائل جو ہے طرح یہ جی ختم ہوں گے خلافت کی بنیاد بھی پڑے گی حق بھی آئے گا بھوک کی وجہ سے ہماری لڑائیاں بھی کم ہو جائیں گی ڈاکے بھی کم ہوں گے یہ ان شاء اللہ جی شیرک کا خاتمہ تو کر دیتا ہے اگر پالنے والی گاڑی دکان تو یہ میری اللہ کے لیے ایک منٹ صرف ایک صرف ایک اللہ کے واسطے آپ سے اپیل ہے اپنے ایم پی اے اپنے ایم ایل اپنے وزیر اپنے اپنے وزیر اپنے علاقے کے بڑوں کو بند کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ سوچیں کہ پشاور سے کراچی تک اگر سڑک کے دونوں طرف لائن کے دونوں طرف اگر پھالدہ درخت ہو تو کروڑوں اربوں لوگوں کے لیے یہ ہے اس کو آپ نے پہنچانا ہے آسان انداز سے ملاقات کریں لیڈر کریں اللہ آپ کو جب دے گا نبی پاک کی سنت ہے جہاں برداری والی سنت پر عمل کرتے ہیں اس سنت پر بھی عمل کرو یہ وہ سنت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور معاذرہ میں خوشگوار حالات پیدا انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ پھر ملان بھی ایک تو گلے کے پیسے نہ کٹ السلام علیکم